سوال ہے کہ یوم عرفہ کو بعض حجاج کہتے ہیں کہ دوپہر کو غسل کرنا چاہیے جب عرفات میں ہوتے ہیں اس دن یہ بات کہاں تک درست ہے دیکھیں عرفات والے دن دوپہر کے وقت غسل کرنا اگر میسر ہو یہ سنت مؤقدہ ہے سنت مؤقدہ ہے اگر استطاعت ہے اس کو کیمپ میں وہاں پر جو اس کو میسر ہوئے ہیں جو غسل خانے وغیرہ وہ جہاں ہوتے ہیں واش روم کیونکہ وہاں پر ایک ہی ہوتے ہیں وہاں پر وہ ربر کے پائپ ہوتے ہیں اسی کو احتیاط سے وہ یہ جس طرح کے ہم ویلو ہوتے ہیں ہمارے پانی بھرنے کے اور بند کرنے کے اس طرح کے وہ لگے ہوتے ہیں بعض روپوں پہ چوڑی والے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آگے جو ہے ربر کی ٹیوب ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی ایسے ہی ملیں گے ربر کی آگے ٹیوب ہوتی ہے جو پانی کے جو پائپ ہوتا ہے پتلا والا وہ ہوتی ہے اور اس کے اندر سے پانی آتا ہے بس اس کو احتیاط سے کھولنا ہوتا ہے کہ اتنے پریشر سے نہ نکلے کہ اگر زمین پہ کوئی ایسی چیز ہو جو چھینٹے آپ کے کپڑوں پر احرام پر آپ کے لگ جائیں تو یوم عرفہ اگر میسر ہو تو دوپہر کو غسل کر لینا چاہیے کہ یہ سنت ہے واللہ تعالی عالم